ونستعينه ونستنخره ونؤمن به ونتبكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور بدا اس کے پہلے کی مجلس میں حضرت وکاشا ابن محسن کی حدیث کا ذکر تھا جس میں بعض لوگوں کو کچھ اشکال تھا اس کے آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البا رحم الدین نے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ان ایک جماعت آئے گی جس میں ستر ہزار ایسے ہوں گے ہماری امت کے جو جنت میں بغیر کسی حساب یا کتاب کے داخل ہوں گے لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہرس مبارک سے اٹھ کر کے باہر گئے لوگ باتیں کرتے رہے کہ آخر یہ لوگ جو ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے کون لوگ ہیں مختلف قسم کی ہزار باتیں ہزار محا ہزار باتیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا جن کی پیدائش ہی اسلام کے سائے میں ہوئی اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں انہوں نے ذکر کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے ستر ہزار جو بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ جھاڑ پونک کو طلب نہیں کرتے یعنی کسی سے جھاڑ پونک نہیں لیتے ہیں لائفرخون وہ لائقون اور نہ اپنے کو کئی کرتے ہیں یعنی داغتے ہیں داغنا بھی علاج بہت سے علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہاں تک کہ آگوں کی یہاں تھا آخر دوائی گئی یعنی دواؤں میں سے آخری دوا جو ہے وہ داغنا ہے آگ کام کر کے لوہے سے جسم کا داغنا یہ بھی علاج میں سے ایک بہت کامیاب علاج ہے اور اب بھی بہت سے لوگ اس علاج کو استعمال کرتے ہیں ابھی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو داغتے نہیں یا داغ کر کے علاج یا شفا قلم نہیں کرتے ولاون اور ناوبند شگونی ہی لیتے ہیں وہ اعلیٰ یہ توقل ان کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ پر توقل کر کے یہ لوگ ان چیزوں سے شفا نہیں طلب کرتے اس میں لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا ہے کھانا بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ایک سبب ہے پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ایک سبب ہے کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ بھوکوں رہے اور کھانا حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے نہ استعمال کرے اور اس کا نام توقل رکھا جائے گا کون عربی میں توکل ہو جائے گا یعنی کیا توکل کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ پیر سمیٹ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھ گئے ہمارا کھانا پینا آئے گا خود اپنے طور پر اللہ تعالیٰ بھیجے گا مسئلے کو سمجھنے میں اصل میں غلطی لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاص حکم فرمایا ہے کھانے پینے کے بارے میں یا اور دوسرے اسباب کے بارے میں خود عام علاج امراض کے علاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم دیا ہے لیکن یہاں یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے بہت سے علاج ہوتے ہیں ان علاجوں میں سے بعض انوائے علاج اچھے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ افضل طریقہ ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ طریقہ استعمال کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو استعمال فرمایا اسباب شفا کو استعمال فرمایا علاج خود کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ کی دینی معرفت اور دینی علوم کے جاننے پر کوئی تعجب نہیں کیونکہ آپ کے گھر میں قرآن اور سنت نازل ہوتی تھی اسی طرح ہم عربی لغت کی وصحت آپ کی اس پر ہمیں تعجب نہیں کیونکہ آپ خاندان قریش کی سب سے افضل گھر کی ہیں ہمیں تعجب ہے کہ آپ کو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عروہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو یہ علاجوں کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا تو کہتی ہیں کہ علاجوں کا طریقہ اس طرح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے دیکھیے بشر تھے اور بشر کی طرح آپ کو امراض لاحق ہوتے تھے لوگ آتے تھے آراز باہر کے لوگ آتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاج کا بیان کرتے تھے اس طریقے سے ہم نے علاج بھی سیکھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول متوکلین ہے خود آپ علاج فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کے علاج استعمال کرتے تھے اسی طرح کھانے پینے اور دوسرے اسباب کو استعمال فرماتے تھے آپ کہتے تھے جو لریض کی تحت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیزے کے سائے میں ہماری روزے رکھے نی جہاد کرتے ہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے لیکن بہت سے علاجوں میں سے جیسے میں نے کہا کچھ علاج اچھے اور کچھ علاج اس سے اچھے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاجوں کے بارے میں جس میں صبح ہے انسان کے دل میں اس قسم کا وسواس آنے کا کہ ہو سکتا ہے اسی علاج کی وجہ سے ہمیں شرک شفا ملی ہے کیونکہ اربوں کا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اربوں کا ایک م... کی ایک ضرور المسل ایک بات ہے کہتے ہیں آخر دوائی گئی یعنی سب سے دواؤں میں سے آخری دوا جو ہے وہ داغ لینا ہے تو کہیں ایسا نہ کوئی سوچ بیٹھے کہ بس شفا صرف کئی میں ہے داغ لینے میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کی مرضی کا کوئی اس میں شبہ نہیں کوئی بھی کام انسان اگر کرتا ہے اپنے زورے بازو پر بھروسہ کر کے تو وہ غلط ہے کرے محنت کرے کوشش کرے اسباب کو اختیار کرے لیکن یہ یقین رکھے کہ مصدب الاسباب اللہ رب العزت ہے تمام اسباب آپ کے پاس ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں چاہے آپ کے اس نتیجے کو لانا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ حاضر ہے اس پر اس وجہ سے یہ خاص طور پہ آخرت ان کے یہاں یہ مشہور تھا کی آخر دوائی گئی یعنی سب سے آخری دوائی جو ہے وہ داغ کر کے جسم کو داغ کر کے شفا حاصل کیا ہے کہیں ایسا نہ سوچ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تعلق کے بغیر اس سے علاج حاصل ہوگا یہاں شرک کا شاہبہ ہو جائے گا شرک کا شاہبہ ہو جائے گا اسی طرح اور دوسری چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استر خون لا یار خون والا اپنے اوپر غیر کتاب اللہ غیر اسی سے تفسیر کی جائے گی کتاب اللہ اور سنت رسول سے رقیہ لینا جائز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاوضات کے ذریعے سے حضرت حسن اور حسین کو رقیہ فرماتے تھے اور اپنے اوپر خود روکیہ فرماتے تھے ہر ایک کو کہا ہے کہ صبح شام اس طرح کیا کرو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت معاوضات پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے لیکن کس رقیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کو افزا قرار دیا وہ رقیہ تھا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں ہوتا تھا لیکن لوگ کچھ ایسے الفاظ جمع کر لیتے تھے اپنی طرف سے اس کا رقیہ کرتے تھے اس سے جھاڑ پھونک کرتے تھے اور لوگوں کو شفا ہوتی تھی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاریہ راکم تم جو جھاڑ پھونک کا طریقہ استعمال کرتے ہو میرے سامنے پیش کرو تو جو چیز جس میں شرط کا صاحبہ ہوتا تھا نبی کریم اس سے منع فرماتے تھے تو اسی قسم کے رکیے سے نبی کریم صلی اللہ عنہ، اگرچہ یہ ظاہری طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض الفاظ اس میں ایسے الفاظ ہوں جس میں شرط شاہبہ ظاہری طور پر نہ ہو لیکن چونکہ آدمی نے اس کو اپنے طرف سے جوڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کل ایک ایسا کوئی الفاظ لے آئے ایسا لفظ لے آئے یا کچھ ایسے الفاظ لے آئے جس میں شرط شاہبہ اس قسم کے روکیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چھوڑ دینا اچھا ہے اسی <سلام> طرح اس قسم کا رکیا طلب کرنا بھی کسی سے کہے کہ تم اس قسم کے روکیے سے طلب ہو. ہمیں رکیا اور جھاڑ پھونک کر دو لیکن اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی معصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں سے روکیا کر رہا ہے تو رکیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت نہیں آتا ہے اس کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے عام دواؤں کا علماء اس موضوع پر بحث کرتے ہیں کہ عام طور پر علاج کرنا اچھا ہے یا علاج نہ, کر... علاج نہ کرنا اچھا ہے عام کو یہ نہیں کہے گا کہ کھانا آپ نہ کھائیں یہ اچھا ہے توکل کر کے لیکن توکل اللہ پر بھروسہ کر کے علاج چھوڑ دینے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا بعض لوگوں نے کہا کہ علاج نہ کرنا وہ اچھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں علاج کر لینا اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے صاف روایت ہے ما انزل اللہ حسین اللہ انزل له دوان دا یا عباد اللہ کے بندے دعا کیا کرو دعا کیا کرو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا نازل فرمائی ہے تو اس بنا پر بہت سے علماء نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آپ کی ہدایت ہے آپ نے اشارہ فرمایا کی دعا کر لیا کرو اس وجہ سے دعا کر لینا اچھا ہے دوسرے علماء جنہوں نے کہا ہے کہ دعا نہیں نہ کرنا بھی اچھا ہے توقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا توقل اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی رحمت پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنا اپنے مرض کا اظہار کر لیں گے تو دعا کر کے علاج نہ کرے تو اس کے لیے انشاءاللہ اچھا ہے یہ وہ توقل میں داخل ہے اس کے علاوہ دوسرے اسباب جو ظاہری اسباب اللہ نے فرمائے ہیں ان کا استعمال نہ کرنا یہ شرعی بات نہیں ہے صرف دوا کے بارے میں اور انہی جھاڑ پھونک کے بارے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سبب ہیں اور ان اسباب میں شرف یا ایسے مقروع الفاظ کے داخل ہونے کا خطرہ ہے جس, جس کو اسلام نہ پسند نہیں کرتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کو استعمال کرنے سے منع فرمایا اگر کوئی ایسے اسباب اور بھی ہوں جن کو جن میں شرک کا شائبہ ہو تو وہ بھی ان کا چھوڑ دینا بہرحال اچھا رہے گا صبح بھی ہو تو ان کا چھوڑ دینا اچھا رہے گا یہی معنی ہے اس حدیث شریف کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں اسباب نہ استعمال کرنا یہ توقل ہے توقل نام ہے اس کا کہ خنجر تیز رکھ اپنی پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدم پر بھروسہ یعنی اپنی تلوار تیز رکھو اپنا اپنے لاٹھی ڈنڈے لے کر کے چلو اس کے بعد سانپ آئے تو اس کو بسم اللہ کر کے مارو اللہ پر توقل کر کے یہ نہیں کہو کہ جو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے تو کون ہمارا کچھ کر سکتا ہے نہیں اللہ پر توقل کر کے استعمال اسباب کرو کھانے پینے کے اسباب کا مہیا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے یہ نہ سوچے کہ ہم ہاتھ میں پیر باندھ کر کے ازدہ کی طرح بیٹھ جائیں جیسے کہتے ہیں کہ ازدہ کو حج اللہ دینے والا ہے وہ ہندی زبان میں اجگر کو حج اللہ دینے رام دینے والا ہے یہ کہتے ہیں وہ اجدہا جو موٹا سا ہوتا ہے بہت موٹا ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے بیان کرتے ہیں لوگ کی، کچھ لوگ انہوں نے ہمالیہ پہاڑ پر یہ ہمارے قریبی کا قصہ اور وہاں بہت سردی لگی ان کو تو لکڑی کر کے آگ جگا کر کے وہ اپنا ساتھنے لگے کہتے ہیں اچانک اس میں حرکت آئی دل. درخت بھی تھا درخت بھی گر گیا تو پتا یہ چلا بعد میں کہ وہ پتھر کی طرح یہ تھا پڑا ہوا تھا بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا تو اس کی روزی کہتے ہیں لوگ ایسے آتے ہیں کہ گائے ہو بھینس ہو آدمی ہو اس کے منہ کے سامنے گیا تو کھینچ لیتا ہے وہی اس کی روزی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ماں اللہ رسوا لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسباب کے ذرائع مہیا کیے ہیں ان کو اسباب کا استعمال کرنا واجب کر دیا اور باقی چیزوں کے لیے وہی ہونا چاہیے کہ اپنے طور پر کوشش کرو یہاں تک کہ چڑیا کے بارے میں نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوقل تم اللہ حق کا توقل رضا کا کم کما یارن اللہ پر توقل اور بھروسہ رکھو ہاتھ پیر مارو چڑیے کو اللہ تعالی روزی دیکھیے اس طرح دیتا ہے. اگر تم اللہ کے کا توقل اس کے حق کے مطابق کر رہے ہو تو جیسے چڑیے کو روزی دیتا اسے تمہیں روزی دے گا اس کی کوئی نہ زمین ہے نہ اس کی کوئی ملکیت ہے صبح وہ ہاتھ پیر مار کر کے اڑ کے جاتی ہے خالی پیٹ اور شام کو وہ پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہے اس مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بھی واضح ہوئی کہ آدمی کو اسباب کا استعمال کرنا واجب ہے اور سب کچھ چھوڑ کر کے دوسرے پر بوجھ بننا یہ بھی شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو طاقت دیا ہے کمانے کا طاقت بھی ہے کمانے کی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے سوال صرف چند لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ کچھ دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے کچھ سوال کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیچے اوپر مراحضہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دے دیں لیکن یہ سمجھ لو کہ تم کا طاقتور ہو کما سکتے ہو اس قسم کے آدمی کا اس قسم کے زکات کے مال میں کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے لیکن اگر کوئی مانگ بھی رہا ہے جیسا کہ آیا ہے وہ مسا فلا مانگنے والے کچھ ہڑکو نہیں, نہیں کچھ ہے تو کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اچھی بات کر کے ان کو واپس پھیر دو لیکن یہ ڈانٹو نہیں جب تو نہیں بولو جا اللہ فرض اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آئے مانگے تو اگر تحفے کو تو بے خود دو دے دو زکوات بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کہ ہے اس نے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو لیکن ظاہری طور پر نصیحت بھی کر سکتے ہیں تو کارے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی اسراب رس کو استعمال کرے دوسرے کا بوجھ نہ بنے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علید خیر من الید اللہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے اچھا ہے اوپر کا ہاتھ مطلب دینے والا اس کی تفصیل یہی والے کی علید المنفا خیرمین الدی تو اسلام چاہتا ہے کہ آدمی خود سے کمائے اور خود سے خرچ کرے اور تھوڑی کمائی بھی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو جو شخص بہت خوش مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے بہت کچھ خرچ کر رہا ہے کبھی کبھی اس تھوڑی کمائی کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اس زیادہ زکوات سے زیادہ مقدار کی زکوات سے زیادہ ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر لوگوں کو رغبت دے رہے تھے خرچ کرنے کی حضرت ایک صحابی آئے جو دن بھر انہوں نے مزدوری کی رات میں لا کر کے کوئی چیز جو ان کے ہاتھ میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے یہ چندہ ہے سبو کی گزوے کے لیے بہت سے لوگ ایسے تھے جو جسمانی طاقت کے مارے تھے گھوڑا نہ تھا ان کے پاس تلوار تھے ان کو تجزیز ان کے لیے سامان جہاد کا انتظام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند خجوروں کو کھانا کے ہوں خجوروں کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا کیونکہ وہ اپنی پسینے کی کمائی سے لا کر کے اللہ علیہ عزت کے ہاتھ میں انہوں نے دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ تبقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کچھ نہ کریں ہمارا کپڑا کھانا آتا رہے گا نہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے طاقتور ہے تو وہ کوشش کرے کما کر کے خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے ایک, ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند درہم دیے اور کہا جا کر کے قطوب خرید رہا ہو قتوم یعنی لوہے کاڑی فلاڑی تو ان لا کر کے خرید کے لائے اور پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دستہ اپنے دست مبارک سے اس میں فٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا جاؤ ایک ہفتے تک ہمیں ہمارے سامنے ہماری نظر کے سامنے نہیں آنا جاؤ لکڑی کاٹو جمع کرو اس کو بیچو ایک ہفتے کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے نظر ہے آپ جہاں چاہیں تو کرتے اس طرح کا تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر خرچ کرے عبت اور برہیزگاری کا یہ بہرحال ایک اخلاق جو اسلام میں ہے اسلام اس کو اس کی تشہیر اس کی ہمت افزائی کرتا ہے نہ کی اسلام میں رہبانیت ہے لا رہبانی تبل اسلام رحمانیت جو راہب لوگ جا کر کے کہیں بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں لوگ لا کر کے ان کو نظر زیادت نیاز دیتے ہیں اس قسم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں با لا ہومن یسکر ولا والا ولا قون اور یا بدشگونی لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بدشگونی بھی ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے شرط لوگ کرتے ہیں صبح نکلے کام کے لیے تو کہیں لوہڑی سامنے سے گزر گئی کوا بول گیا اور کچھ ہوا تو واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا آج کے دن ہماری خیر نہیں ہوگی گویا کو اپنی تقدیر انہوں نے دے دی یہ, چپ یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہے یہاں تک کہ عربوں میں بہت, بہت, بہت کچھ قبیلے ایسے تھے جو اس بار میں مشہور تھے کوئی بھی جانور گزرا تو اس کے بارے میں جا کر کے ان سے پوچھتے تھے کیا ہمارا آج کا دن مبارک رہے گا یا اس میں سر شر ہی رہے گا خبیر ان بن اول ملغ مقالہ مرمتی قبیلہ کا قبیلہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت جانتے ہیں اس بات میں اور اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کوئی تفسیر تمہارے لیے کرے تو اس کو مانو تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا ہے کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب عزت ہے اگر آپ نے کسی جانور کے گزرنے سے یا کسی چڑیے کے گزرنے سے آپ نے بدشکونی لی آج کا دن ہمارے لیے خیر کا دن نہ ہوگا تو گویا آپ نے شیر کیا اس میں کوئی شک نہیں اوکا تو انہوں نے دعا فرمائی کی اللہ کے رسول درخواست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرما دیجیے کہ مجھے انستر ہزار میں سے کر دے بغیر حساب کتاب کے ہم جنگت میں داخل ہوں اوکاشا ابر محسوس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت تم انہیں ستر ہزار میں سے ایک اس وقت تم ہو تم مقام سے دوسرے بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبا تک کا بھی ہاں اوکاشا اوکاشا سب قتلے گئے اب دوسرے کے لیے چیز نہیں ہوگی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے یہ چیز نہیں کھولی نہیں نکل لوگ ہو سکتا ہے یہ اس غرور میں آ جاتے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ دے ہی دیا ہے جنت کا اور عمل نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا حضرت القاشا کے بارے میں ان کے اوصاف ان کے اخلاق اس طرح سے کہ آپ نے ان کے لیے جنت کی ضمانت دیوا رہا اس کے بعد باب آتا ہے باب الخوق من شرک مصنف رحمۃ اللہ علیہ باپ آتے ہیں کہ شرک سے خوف کا باب شرک ایک ایسی چیز ہے جو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا ایسی چھپی ہوئی چیز ہے اور ایسی باریک چیز ہے کہ نہ جانے میں بھی انسان شرک کر سکتا ہے اور کبھی کبھی جان کر کے بھی کوئی کام ایسا بھی کر سکتا ہے جس میں شرک ہو اور یہ سمجھے کہ وہ شرک نہیں ہوا اس وجہ سے شرک سے آدمی کو شرک کے الفاظ سے شرک کے افعال سے شرک کے تصورات سے ہر قسم کے شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے یا جس میں شرک کا امکان ہے اگر یقین نہیں ہے اس قسم کے معاملے کا تو لوگوں سے مشورہ لے بہرحال ایک مسلمان کا یہ ایمان کا تقاضہ ہے مومن کا یہ تقاضہ ہے اس کے ایمان کا کہ وہ شرک کے اسباب کو جانے اور جب تک آدمی شرق کے اسباب کو نہیں جانے گا اس سے بچے گا کیسے اربی کا ایک شعر ہے شر شر ہم برائی کو اس وجہ سے پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز برائی ہے تاکہ اس سے ہم بچیں اگر ہم یہ نہیں جانیں گے کہ یہ برائی ہے تو پھر بچیں گے کیسے جو شخص نہیں جانیں گے جس چیز کو اس میں واقع ہو سکتا ہے اس وجہ سے شرک کے اسباب اور کے وجوہ کو جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بچے اور کیونکہ کہ شرک کا معاملہ بہت ہی اہم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا و کبھی ویب شروع نظار کلیم شاہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہ بخشنے کا فیصلہ کر رکھا اللہ تعالیٰ ویب شروع مادون نظار کلیم شاہ اور اس کے علاوہ دوسرے گراہوں میں اس کی مشیت ہے چاہے تو معاف کر دے چاہے اس سے مواخذہ کرے لیکن شرک کے بارے میں بغیر کسی کے مجبور کیے اللہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں کر سکتا لائیو سلام مایوال وہ ہم یو لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایسا کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ شرک کو ہم نہ بخشیں گے اس کے علاوہ جو چاہیں گے بخش دیں گے اس وجہ سے شرک کے امور کو جاننا اور شرک کے الفاظ کو جاننا جو الفاظ ایسے ہوں جن سے شرط کا شاعبہ ہو ایک مسلمان کا سیوا ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیفن مسلمن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ادیاان سے کٹ کر کے اللہ کے لیے اسلام پرست کا لقب دیا کلام پاگ میں خود اپنے اوپر اور اپنے اولاد کے اوپر سرک سے ڈرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابا شریف کو بنایا تو من جملہ دعاؤں کی ایک دعا یہ بھی کیبراہیم اور ابلا بنی وہ بنی اللہ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت حاضر اور حضرت سارہ کو چھوڑ کر کے جانے لگے ان کے پاس کچھ نہ تھا صرف ایک مشکل پانی تھا اور کھجور کا کچھ معمولی حصہ تھا چھوڑ کر کے جانے لگے تو انہوں نے کہا جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے بھروسے پر ہاں اللہ کے بھروسے پر تو کہتی ہے کہ لا اللہ اللہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے جاؤ اس وقت جا کر کے ہزورہ سے آگے نکل کر کے جس کو اس وقت کہیں گے یہ باب ابراہیم جو تھا وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں رب بجا اے میرے رب اس زمین کو ایک امن والا شہر بنا دے اس وقت شہر نہیں بنا تھا اس کے بعد جب اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت اسماعی علیہ اسلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وید ابراہیم تھی اللہ تشرک وطحن علی اور السجود اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ کی تعین بتائی اور کہا کہ اس جگہ پر ہمارا گھر بناؤ گھر بنایا اس <تصفح> <تصفح> کے بعد اللہ کا گھر بنانے کے بعد پھر دوسری دع اسی اسی قسم کے لفظ میں کی لیکن تھوڑا سا بدل کر کے ارب پہ جال حدل بردا اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت بنی جو ہم حضرت اسماعیل بڑے ہوئے زمزم نکلا جہاں پانی ہوتا تھا جہاں کھانے پینے کے اسباب تھے عرب وہاں کر کے بس جاتا تھے بنے جو آ کے بس اور ایک بستی بس گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہم قبیلے کے لڑکی سے کسی لڑکی, کی لڑکی سے ہوئی اس کے بعد پھر اس کا طلاق ہوا جیسا کہ ہو دوسری لڑکی سے ہوئی بہرحال اس کے بعد یہ ایک شہر آباد ہو گیا لوگ یہاں بسنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخری دعا کی رب بال حا دل بلد آمنان. اے میرے رب اس بلد کو اس شہر کو پہلے تو کہا کہ اس کو ایک امن والا شہر بنا پھر اس کے بعد جب شہر بن گیا تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب بال ہر دل بلد اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا شہر بنا وہ جنوب نہیں وہ بنی ہے اور خود مجھے اور میری اولاد کو اسنام بھوتوں کی پوجا سے بچانا لیکن حضرت علیہ السلام خود کرتے تھے اپنے بارے میں القل و بہین عثو رحمان آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے دعا کرنا چاہیے اللہ تکلیف نہیں اللہ نفسی پر فتح پالک وقت بھی ہے میرے مولا ہمیں اپنی جان کے بھروسے پر نہ چھوڑ اپنی مدد چھوڑنا دعا عام طور پر یہی ہونا چاہیے آدمی کے ساتھ اور یہ نہ سوچے کہ ہم تو قرآن کے حافظ ہیں ہم نماز وزیر کرتے ہیں ہم نے بچوں کے لیے اپنی حفاظت کر لی نہیں ہر وقت وہ اس لہلی دور خود اپنے بارے میں دعا ہونا چاہیے اور خود اپنے اولاد کے بارے میں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے سب پل بھی ادا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ سابت رکھ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں وہ جنوب اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ عرب جو ہیں بنو اسماعیل ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تو گویا وہ کار پریش خود تین سو ساٹھ خود مکاب شریف میں رکھ کر کے پوچھ دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کوئی شک نہیں لیکن اگر بنیہ بنیا کلف استعمال کیا جائے خاص صلب اولاد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کو اللہ کا نبی بنایا ابراہیم اسماعیل اسحاف یعقوب سب آپ کے سلبی اولاد تھے ان کو اللہ نے نبی بنایا اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نہیں قابل قبول رہی اور قبول ہوئی لیکن یہ کہنا کہ دوسری اولاد کو اللہ تعالی حفاظت نے میں نہیں ڈالا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے لیکن جو ان کے سلب کے ان کی پیٹھ کے ان کے خاص اولاد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یہ پیش نظر سب کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھا لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزلت اور اس قبل منزلت کو پہنچنے کے بعد بھی شرک سے ڈرا کرتے تھے اس وجہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ شرک کے اسباب کو معلوم کر کے ان کے اسباب سے ڈرتا رہے اسنام سنم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے جس سے حاجت طلب کی جائے ہر وہ صفت جو اللہ کے लिए है کسی اور کے लिए اس کو किया जा جاتا آدمی ہی ہو تو اس کو آپ سنم بھی کہہ سکتے ہیں وسن بھی کہہ سکتے ہیں الفظ کے اعتبار سے سنم اس کو کہتے ہیں جس کو ڈھال کر کے وہ ایک پتھر کی جس کو ہم نے تلاش کر کے سنم بنایا وہ پتھر کو ڈھال کر کے جو بنایا جاتا ہے اس کو سنم کہتے ہیں اور خبر کو پوجے درخت کو پوجے تو اس کو وسن کہتے ہیں یہ آم تفریح کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وطن اور سنم دونوں کوئی بھی اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے اس کو سنم کہتے ہیں اور اس کو وطن بھی کہتے ہیں اس وجہ سے اگر اس, اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس وقت مسلمانوں میں یہ عبادت شرک نہیں بلکہ اللہ تعالی کی کے لیے کفر کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے اور خبروں سے مناجات کی جاتی ہیں ان سے اپنی حاجات حاجات مانگتے ہیں یہ سب صنم اور وصل میں داخل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کی مخالفت ہم کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے آج کل قبروں میں پاکستان کے اندر کتنی قبر ہیں اور ہندوستان کے اندر سبحان اللہ جس قدر کا قبر، قبریں قبر آباد ہیں اس, کی, اس کا آدھا حصہ بھی مسجد آباد نہیں ہوتی ہے جمعہ کے دن عید کے دن تو اکٹھا ہو جاتے ہیں لیکن آپ جا کے حاجی علی جان ہم نے حاجی علی جان دیکھا ہے ممبئی میں جو لوگ ادھر کے ہیں جانتے ہوں گے سبحان اللہ ایک عالم ہر وقت وہاں بھرا رہتا ہے وہاں, وہاں گنگو کو کر کے ان کے قبر پہ شکر ڈال کر کے چٹاتے ہیں تو بولنے لگتے ہیں وہ میں نے یہاں سنا ایک آدمی بچہ یہاں پیدا ہوا بچیاں یہاں پیدا ہوا. لیکن میجارٹی ان کی کچھ ہمیشہ ایسے رہی ہے کہ اللہ